فی الحال جی الحمد سنائیں کیسے مزاج ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ الحمدللہ. کیف الحال محمد آصف مفتی جی الحمدللہ. الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ کیسے مزاج ہیں بس جی دعائیں آپ کی جو کرتے, جو کرتے ہیں وہ تو آپ کو بتائیے نہیں مطلب میرا ہے کہ یہ سارا دن تو نہیں آپ یہ کام کرتے رہتے کیوں کیونکہ میں تو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں سارا دن یہ کام کرتا ہوں تو میں تو میرا خیال ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا ہمارے پاس آج مسئلہ تھا جتنا بھی نیٹورک تھا سارا بند کیا ہوا تھا آج نا محرم کی وجہ سے جو موبائل اور نیٹ میرے پاس ایوو ہے تو اس کی وجہ سے وہ چل نہیں رہی تھی اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح. یہ پرابلم ہر جگہ پہ ہی ہے نا بس یہ اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ سے حفاظت ہمارا آ کی جو ہے نا وہ پورا نظام ڈسٹرب ہوا پڑا ہے ملک کا جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور مولانا سنا ہے سے سے الحمد اللہ کا شکر اچھا میں کریں تعلیم ہے متکلیم ہوں جی میں نے عالم کا کورس کیا ہوا ہے تخصص کیا ہوا ہے عالم کا کورس کہاں سے کیا ہوا ہے؟ کراچی سے کراچی, کراچی سے سبس سبس کون سے مدرسے سے مطلب آپ نے جو ہے بس مدرسے کو چھوڑے میرا خیال اتنا کافی ہے کہ میں نے بتا دیا کہ جو ہے نا وہ اس میں کیا ہوا ہے نہیں نہیں وہ کچھ ہوتے ہیں نا وہ ایک سال پڑھ کے دو سال پڑھ کے نہیں کچھ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں سفارش پہ بھی کچھ کر لیتے ہیں معلوم نہیں ہے وہ کون سے مدارس ہیں ایسا مدرسہ نہیں ہے میں اگر بتا دوں پھر مان جائیں گے اگر میں بتا دوں مثلاً میں بتا دوں نہیں ایک بندے نے دورہ حدیث ہی نہیں کیا ٹھیک ہے اور آدھا جو نا وہ رابعہ تک پڑھ کر تک پڑھ کر چھوڑ کے بھاگیا درمیان سے تو اب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کوئی مدرسہ ہوگا کہ جو کرواتا ہوگا نہیں, نہیں. شاید, شاید میرے کانوں نے اگر غلطی نہیں کی تو میں نے یہ بھی بات سنی ہے کہ دورہ حدیث کیا ہو ایسا ہی, ہے؟ ہی ادا کیا دورہ کی کی حدیث کا مطلب یہ ہے دورہ حدیث تک تمام درجات پڑے ہوں جی جی ہے یہ تو مطلب نہیں ہے یہ کرنا اور دراجات کو پہنچنا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب کیا مراد سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے دورۂ حدیث کرنا ٹھیک ہے نہیں اور ایک ہوتا ہے کہ حدیث کے دراجات کو پہنچنا درجات کو میں نے بخاری پڑھی ہوئی ہے نا یہ گھر میں بیٹھ کے اچھا سیلف اسٹڈی کا نام جو ہوتا ہے وہ دورہ نہیں ہوتا یہ مطالعہ ہوتا ہے دورہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے باقاعدہ آپ نے احادیث پڑھی ہیں جی ہے اور یہ درجات کو پہنچنے کا مطلب شاید آپ غلط سمجھے ہیں سمجھا میرا مطلب یہ ہے کہ دورہ حدیث سے پہلے جتنے درجات ہیں اولا سے لے کر سابیہ تک تمام درجات اس نے پڑھے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس نے دورہ حدیث کیا ہے یا جو بھی کسی بھی مدرسے نے جو بھی ایک پورا ایک نظام ایک ڈسپلن ایک کورس ترتیب دیا ہے اس پورے کورس سے وہ گزر کر دورہ تک پہنچا ہے دورہ کیا ہے اس کے بعد پھر تخصص کیا ہے اس نے صحیح تو سارے کورس کو پڑھنے کے بعد جب تخصص کے لیے جاتا ہے تو پھر داخلہ ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اولا بڑا سانیہ پڑا اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے دورہ کیا اور آپ کو تخصص میں داخلہ مل گیا ایسا میری نظر میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے آپ کی نظر میں کوئی ہے تو بتا دیں چلے آپ نے یہ تو با... چلے ماشاء اللہ آپ نے وضاحت کی جزاک اللہ جزا دنیا پہلے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے کون سے مدرسے سے کیا تھا آپ نے یہ نہیں بتائی تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ کون سا مدرسہ ہے اگر ہم مجھ سے پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ شاء آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ میں کن اساتذہ کے سامنے بیٹھا رہا ہوں لیکن آپ اگر بتا دیں تو میں نے دورہ حدیث اور تخصص جامعہ کراچی سے ماشاء اللہ جی. چلے یہ آپ کا بہت احسان ہے عظیم ہے جی ہم پہ آپ نے جو نا تاکہ میں نے اس لیے کیا معائن نہ کریں میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں پت... تاکہ مجھے پتا ہونا میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے بات یہ بھی کی ہے تو میں آپ کو تھوڑا صحیح نام بتا دیں جی جی میں نے تو رات بھی ریکویسٹ آپ سے یہ کی تھی کہ آپ اپنا صحیح نام تو بتا دیں تو میں نے بھی تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی نا سر جی کہ آپ اپنا فون نمبر دے دیں فون, فون نمبر, فون نمبر, جو نمبر جو جو کے باپ اوپر باپ فون نمبر کے اوپر میرا تعارف موقوف نہیں ہے نہیں میں نے صرف اس میرا مقصد یہ تھا پہلے تو اپ نے یہ انویسٹیگیشن کرنے شروع کر دی کہ جی شاید میں نے اپ کو دیا تھا کہ نہیں میں نے کہا جی نہیں دیا اپ نے نمبر ٹھیک ہے مجھے مجھے یہ غلط فہمی ہوئی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہو سکتا ہے میں نے کہا اپ کو بھی دیا ہو لیکن میں ہر بندے کو نمبر دیتا نہیں ہوں تو میں دیکھیں پھر اپ نے یہ تو غلط بات دینا کہ اپ نے بہت سارے کو دیا تو میں نے جب مانگا تو اپ نے معذرت کر لی جہاں پہ, پہ کسی کو شرف صدر ہوتا ہے کو وہ دے دیتا ہے پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو پہلے ذہن میں آیا کہ اس بندے سے انشرائی صدر ہے پھر بعد میں آپ کو خیال آیا کہ وہ انشرائی صدر نہیں ہیں بلکل ہو سکتا ہے دونوں چیزیں غلط فہمی تو انسان کو ہو سکتی ہے یہ کیسی بات کر دی ہے عالم کو غلط فہمی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ جو امام تیرمزی سے ایک دفعہ غلطی ہوگی تو وہ غلط فہمی ہوگی کہ امام تیرمزی نے کیا کہا تھا آپ نے نام رکھا دین حق اچھا ٹھیک ہے اب دین حق کے نام سے جو ہے مجھے تو نہیں پتا آپ غیر مقلس अस... ہیں کون ہیں حنفی ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے سے تو میں اس کو نمبر دے سکتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی نمبر دینے میں اور اگلا بندہ بھی آپ بحروب تے, تبدیل کر کے لے سکتا ہے ٹھیک تو میں آپ کا جب مجھے معلوم ہوا کہ بھائی آپ فلاں شخص ہے تو میں اس کے نام بھی بتایا نا دین حق حق کیا بنتا ہے آپس میں ماشاءاللہ اللہ فارغ و تحصیل ہے کراچی سے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ دین آپ نے پڑھا اس کا عراب آپ نے کیسے پڑھ لیے عراب ہے یہ غلط ہے نا آپ ذرا کریں نا سیٹ اس کو دین حق کو میں سے پوچھتا ہوں دیکھیں میں نے آپ کا جو لکھا ہوا نام ہے وہ پڑھا ہے میں نے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے آپ نے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے نام کے بھی مکلے دیے دیکھے نا پھر آپ کچھ مطلب کس جو کس نا وہ ڈگر پہ چل پڑے ابھی تو شروع یہ بات ہے تو یہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے دین الحق فیس بک پہ نام رکھا ہے کو اپنا نام اچھا فیس بک پہ دین الحق رکھا ہے آپ نے اچھا ٹھیک ہے جی جی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ دین الحق آپ نے کیا بنایا ہے کیا بنایا ہے حق تو اپنا نام لکھا ہوا ہے جی میں اس کی کل پوسٹ بھی بنا کے لگا دوں گا کہ میری دین حق سے بات ہوئی تھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات آپ کا لکھا ہوا نام میں نے کس ترکیب سے محمد آسف کی ترکیب آپ کے یہ پوچھ لوں نے یہ کس نظر سے لگائی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے ادھر آپ نے ایک چھوٹے کی تصویر لگا دی بڑے کی تصویر لگا دی مجھے کیا پتا کہ بڑا کون چھوٹا کون میرا خیال ہے اگر کوئی باشہور آدمی ہوگا تو اس کے چھوٹے اور بڑے میں فرق پتا چل جاتا ہے بچہ اور بڑا ایک جیسے نہیں ہوتے میرے منہ پہ داڑی ہے فیس بک پر. اگر آپ دیکھیں گے تو بچے کی لگی ہوئی ہے تصویر جو بندہ بارش بارش بچے کے درمیان میں فرق محسوس نہیں کر سکتا جو شخص بارش اور بچے کے درمیان میں فرق محسوس نہیں کر سکتا وہ خود اپنی تحقیق سے کیسے عمل کر سکتا ہے میں تو اس سے بھی پریشان اچھا چلے آب مجھے یہ بتایا ناس بک والی بات کی ذمہ داری بنتی ہے تو کوئی نہ کوئی ترکیب تو بنائی ہوگی نا آپ نے جی جی ایسے ہی ہے تو کیا بنائی ترکیب آپ مجھے تو بتائے نا چلے آپ اسکائی والے کی بتا دیں آپ نے آپ کا نام کیا ہے صحیح نام آپ کا کیا ہے اس کو عبداللہ کہ آپ نے مجھے عبداللہ کہا تو آپ ترکیب نے وہ کو حق لکھا ہے آپ کا نام جو آپ نے رکھا وہی بول دیا تو غلطی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی اصلاح کرتے آپ نے الٹا ہی وہی بول کے آپ سے جب پوچھا تو آپ نے یہ کہ تمہاری غلطی لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اگر آپ نے ماشاءاللہ اللہ آپ بتایا تھے کہ آپ نے دورہ یا کیا ہوا ہے تو اگر کسی مصنف کی غلطی آئی گئی یہ تو نے یہ نہیں کیا یار غلط پڑ دیا بھائی یہاں پہ غلطی کی بات نہیں ہے غلطی آپ نے نکالی ہے الفاظ کو غلط آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے الٹا مجھ سے ترکیب پوچھنا کر دی کہ بھائی نہ اعتبار سے اس کی ترکیب کرو نام آپ نے رکھا ہے میں نے تو صرف آپ کا رکھا ہوا نام بولا ہے جی جی تو لہٰذا بھائی اگر آپ کو اپنے رکھے ہوئے نام کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے تو نہیں پتا آپ ترکیب بتا دیں یہ بتائیں نا کہ پہلے کہ جو آپ نے غلطی دیکھی آپ نے وہ تو نہیں کی میں نے آپ کی غلطی کی نشاندہی کی نہیں ہے یہ تو آپ میں نے صرف یہ آپ کے لکھا ہوا نام پڑا دین حق اچھا آپ نے الٹا سوال کر دیا دین حق کیسے کہا اس کی ترکیب بتاؤ بھائی نام آپ نے رکھا تو آپ کا نام بھی نہ لوں تو کس نام سے مخاطب کروں کس نام سے آپ نے اپنا نام دین حق رکھا ہے الحمد للہ کس بنیاد پر رکھا ہے کیا ترکیب ہے آپ کیا بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے بنیاد اور ترکیب میں فرق ہے اس لیے ہوں کہ رکھا ہے جو نام آپ نے رکھا ہے تو آپ نے کرنی ہے آپ کا رکھا وضاحت بھی میں کروں ہے تو وہ آپ کی ہے میری تو غلطی نہیں ہے اس میں نہیں تو میرا خیال ہے کہ جو اپنی تو اس کو اگر دونوں جو ہے فارسی کے اعتبار سے دیکھا جائے عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں میں فرق ہے اگر دین حق پڑھیں گے تو اس میں فارسی کا نسبت سے پڑھا جا رہا ہے اس کو عربی کے اعتبار سے تو پڑھا ہی نہیں جا رہا اچھا جی تو آپ نے جو نام پڑھا ہے نا, آپ تو بولا آپ نے لکھا ہے تو میں نے بولا جی آپ نے لکھا ہے تو میں نے بولا تو میں وہ نام پڑھ دیتا اب آپ نے دین حق لکھا ہے تو دین حق ہی پڑھنا ہے نا میں نے اچھا اس کا مطلب ہے کہ جہاں جو جیسے لکھا ہے وہ ویسے ہی ہے جو جس کا نام ہے اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا آپ کا حقیقی نام کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے پوچھنے کے باوجود آپ نے نہیں بتایا ٹھیک ہے اب آپ نے جو اپنا مجازی نام یا ایک جس کو فیک آئی ڈی کہتے ہیں وہ نام آپ نے رکھ لیا اپنا تو اب میں تو بھائی اسی نام سے آپ کو یاد کروں گا نا تو اب آپ کے رکھے ہوئے نام سے میں اگر آپ کو مخاطب کروں تو اس میں میری کیا غلطی ہے چلیں چھوڑے آدھے ٹائم آتے ہیں بڑی سی اب اس کو آپ نے ایک بات شروع کی ہے تو آپ تھوڑی سی اس کی ترکیب کر دینا کہ آپ نے چل پڑے تھے اس جگہ سے آپ یو ٹرن لے رہے ہیں آپ نے ایک بات شروع کی ہے تو اب جو سامعین ہوں گے ہماری کل کی آج کی گفتگو کے ان کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھا دیں کہ بھئی آپ ہم... نے فیس بک پر دین الحق رکھا ہے نام تو دین الحق کی کیا ترکیب بنتی ہے اور हم... سکائپ آئی ڈیا ہے آپ کا دین حق تو دین حق کس نسبت سے کس ترقیب سے رکھا ہے ذرا واضح کر دیں مضافقہ عرب آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے مضافقہ عرب کا عرب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس بات پر آپ قائم ہیں ہاں ہاں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو لازمی یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کیا آپ یہ بتا دیں ٹھیک کہا آپ کی بات بچ جائے ماشاء اللہ مجھے پتہ نظر آ رہا تھوڑا نے جی ہیں نہ مجرور ہاں وہ پکی طرح پتا ہے بالکل یہ کبھی کسی سے پوچھ لینا کہ اس کو مضاف مضاف بنانا ہے یہ الدین الحق صفت موصوف بنانا تھا موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بالکل ایک ہوتا ہے اگر الحق کے اوپر علی فلام ہے تو الدین کا یہ غلطی بتا رہا ہوں نا آپ کی یہ غلطی او بتا رہا ہوں الدین الحق ہونا چاہیے تھا اچھا جی یہ دین حق, آپ حق, آپ کا دین حق کا دین ہم. یہ حق کا دین سے کیا مراد ہے حق کا دین. مزا مزا کا ترجمہ تو یہ ہوگا نا حق کا جی جی ہوگا ہے اور صفت مصوف کا ترجمہ ہوگا دین دین الحق ایسا اہم. دین جو کہ حق ہے ٹھیک ہے تو اس کو, اس کو تو صفت موصوف ہونا چاہیے تھا نہ کہ مضاف مزافلے آپ نے مزافل کس طریقے سے کر دیا اس کو نہیں تو اگر میں نے اس کو مزاح مزافی لے بنایا اس میں کیا غلطی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نہیں بالکل نہیں سمجھ آ رہی میرے مطلب وہی آپ کی والی بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں حق کا دین تو بھائی اس کا ترجمہ حق کا دین ہے نا تو حق کے دین سے کیا مراد ہے یہ تو آپ نے دین ایسا دین جو کہ حق ہے سچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو دین کی صفت آپ نے بنا دیا حق کو اس صورت میں صحیح ہے ٹھیک ہے جو دین کے بارے میں وضاحت کر رہا ہے کہ بھائی یہ دین جو ہے یہ صرف دین نہیں بلکہ حق ہے اور مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے بھائی جان میں آپ سے بہت بار بار پوچھ رہا ہوں نام نہیں بتا ہی جاتے زید کا بڑی بات ہے جی یہ شکر ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو اب جب دین السما زیدن کے ساتھ اچھا سے حا کو کر رہے تھے تھے کہ نا آپ تو میرے کل درمیان سے نکال دیں کیسا رہے گا اس کی خواہش گے پھر کبھی پوری کر دیں گے چلے کوئی نہیں ایک بندہ کر خواہش کر رہا ہے جی میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھائی کی خواہش پوری کر دوں اب آپ لوگوں کی خواہشات پکڑتے رہیں گے اب ڈھونڈیں گے کسی ساتھی आ... کی خواہش پوری کرنے لگا ہوں تو آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے کہہ رہے ہیں میں ڈھونڈتا ہوں ہمارے ہاں وہ جو مسال پیش کر رہے تھے وہ پڑھ رہا ہوں اس کو چلے آگے دین ازین ٹھیک ہے جی زید کا دین وہ سارا کر جا کر غصہ الحمدللہ میرے ساتھی بھی مجھے کہتے ہیں یار آپ کو غصہ نہیں آتا نہیں میں, آتا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی مجھے ان کی باتوں کے غصہ نہیں آتا کیونکہ یہ معذور لوگ ہیں हुم. تو میں معذور لوگوں کی باتوں کے اوپر جلدے غصہ نہیں کیا کرتا हुم. الحمدللہ تکلیب سے ہر طرف سے معذور ہے بہرحال اس پہ, اس, <laughs> اس پہ تو آگے انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ شاید. انشاءاللہ چلیں گے اور پھر بعد میں ساری بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ حضور جی ادھر پھر اللہ پیچھے ہو گئے غیر مفید ہے اچھا ٹھیک ہے زید کا دین یہ نامکمل جملہ ہے اچھا آپ نے کہا دین الحق حق کا دین چلو پہلے دین ازن تو ٹھیک کر لیں گے پھر دین آ گئے ہیں پہلے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دین الحق ہوگی تو مزاح بنا ہی نہیں سکتے بنایا ہے میں آپ کو ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ٹھیک ہے یہ تو صفت مسوف ہونا چاہیے تھا جس کو آپ نے اب میں کس لفظ سے یاد کروں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ صفت مسوخافر آپ کو آپ کی غلطی کی نشاندہی ایک مثال سے کی ہے ٹھیک ہے اب معلوم نہیں کہ آپ کو وہ مثال بھی میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہمارے okay. غیر مقلد अप... حضرات جو نا وہ بات کو سمجھتے کم ہے hmm. سمجھنے کی عادت نہیں ہوتی ان کو hmm. بات نہیں. غیر مقلد نہیں تھے مجتحد اور جاہل غیر مقلد میں بڑا فرق ہوتا ہے اچھا یہ تاریخ کون سے لے لیا آپ نے یہ ماشاء اللہ آپ نے جو دور عدیز کیا نہیں پتا لگے نا اللہ کے بتائے چھوڑ دیے جتنی کتابیں یہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتا ہے مشتحد اپنے اجتہاد پر عمل کرتا ہے نہ کہ دوسرے کی تقلید کرتا ہے دوسرے کی تقلید کرتا ہے غیر مقلد حضرات کو بات سمجھنے کی عادت نہیں ہے آپ اسی حس عادت آدت آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں لے کر چل پڑے آپ یہی آپ ہماری جتنی کتابیں ہیں ان کے ساتھ بےچاری کتابوں کے ساتھ کرتے ہو آپ نے کون سی کتاب بتائی تھی المستفیٰ امام غزالی رحم اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر پڑھ لینا آپ امام غزالی جی اچھا وہ کیا کہتی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشتحد اپنے اشتہاد پر عمل کرتا ہے ان کے اوپر تقلید واجب نہیں ہوتی تو ابو نیفا کیا تھا وہ مشتحد تھے مشتحد تھے جی آ, یہاں تو وہ غزاری صاحب لیکھ رہے ہیں کہ ابو نیفا تو مشتحد نہیں تھے وہ تو لغت بھی نہیں جانتے تھے اور وہ حدیث بھی نہیں جانتے تھے یہ تو صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی کتاب پڑھی المستفی جی آپ نے المستفیٰ کتاب پڑھی ہے جو نہیں امام غزالی کی بات جی آپ کر رہے کی ہیں کی کتاب کی بات کر رہا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر اس کا مطلب آپ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ آپ نے اگر المستصفہ پڑی ہوتی آپ کو یہ بات کرنے کی حمد نہ ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کو مجتہی دین میں شمار کیا ہے اچھا یہ میرا خیال جو جو جس عبارت جو عبارت میں پڑ رہا ہوں نا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں امام صاحب کو متحدین میں سے شمار کیا ہے اور اپنی کتابوں کے اندر جگہ جگہ امام صاحب کے اجتہاد کا ذکر بھی کیا ہے یہ مجھے دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بھائی یہ کسی ایک جگہ پہ انہوں نے کیا ہوا ہو تو پھر بھی ہے اس کین پیج انشاءاللہ آپ کو مل گا اکاسی تو تو کے اوپر یہ کیا لکھ رہی ہیں ابو انیف یادن اللہ عبادت پڑھے نہ میرے خیال آپ درمیان سے پڑھ رہے ہیں شروع سے پڑھے تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ امام غزالی کی اپنی رائے ہے یا کسی اور کی بات نقل کر رہے ہیں؟ جی جی اپنی خیانت کیا کر رہا ہوں بتا رہا ہوں جو چھوڑے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جو ہے نا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل یہ سارا فیس بک پہ واضح ہو جائے گا میں اس کا آپ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کا جو ہے نا وہ بتانا ہے کسی کا قول نہیں ہے لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے ٹھیک ہے ابو نیفا کو مشتحد صرف میں تمہارے تمام حضرات کہہ رہے ہیں یہ تمہارے شیخ انہوں نے بڑی پکی پکی لگائی ہیں بنیاد تو طالبین ان کی کتاب کہاں ہے یہ ایک اور جہالت آپ کر رہے ہیں یار ایک منٹ پہلے ادھر آئے نا ذرا یہ پہلے تو طالبین کتاب کن کی ہے جی جی غور کر لیا گرا تھوڑا سا چلے وہ اچھا بات کی تھی اس کا تو دینا جو آپ نے کہا تھا کہ وہ امام وزالی کہہ رہے ہیں کہ مشتحد امام غزالی رحمہ اللہ نے مشتحد بننے کی جو شرائطیں وہ پائی جاتی, جاتی تھی تو پہ تمہارے بڑے کیوں ان کو مشتحد کہتے ہیں تو وہ تو وہ تو غیر مقلب بھی کہتے ہیں غیر مکلت تو تقلید نہیں کرتا کسی کی کے واجب نہیں ہوتی دو باتیں آپ کو بات کو سمجھنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ اچھے کاموں کی آپ کو عادت نہیں ہے جس بندے جس بندے کا مقصد تلاشے حق ہو وہ بات کو سمجھتا ہے پھر بولتا ہے اچھا امام صاحب کی توہین کرنا آپ کا مقصد اول ہے امام صاحب کی عزت کو کم کرنا آپ کا مقصد اول ہے اس لیے آپ امام صاحب کے بغض میں احناف کے بغض میں دیوبنگ کے بغض میں آپ ہر کسی بات کو سمجھے بغیر ہی لے کر چل پڑتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کیا نام ہے آپ کا عاصف بھائی تو اگر میں تو آپ نے حنیفہ کے میں میں یہ یہ اور وہ دوں کہ ہماری امام ابو حنیفہ سے کوئی عداوت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی اداوت میں ثابت کروں گا میری بات سنیں گے پہلے جی جی بات کریں امام ابو حنیفہ کی ہے وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے اس کے جواب میں نے کیا کہ آپ یہ بتائیں آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو امام صاحب کی ذات کے ساتھ کوئی بغض نہیں ہے ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو امام صاحب کے ساتھ بغض ہے میں آپ کی اپنے گھر کی کتابوں سے یہ چیز ثابت کروں گا پھر ابھی آپ نے غلطی کر دی نا ایک اچھا میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے ہماری امام ابو حنیفہ کے ساتھ عداوت ذاتی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں جو مسئلہ ہے یا جو کوئی بھی بات ہے وہ اس کی رائے کے ساتھ ہے یا جو اس کے فتوی ان کے ساتھ ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں चार اور ہم نے کبھی خود کچھ نہیں کہا ہم صرف نقل کر کے دیتے ہیں میں سے پوچھتا ہوں جی جی پہلے کا جواب دے رہا ہوں آپ کی بات ہی کا جواب دے رہا ہوں بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام صاحب اتنے غلط ہیں ان کے اتنے فتوا غلط ہیں تو پھر ان کو جن اولاما نے جن صلاح نے جن نے مجتہدین میں سے شمار کیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الزام زیادہ زیادہ جو جو جو... پر... پر... جو لگایا اس کا جواب دیں آپ <تصفيق> <دوسر تصفح> کے اوپر میں نے کون سا الزام لگا دیا بھائی اد... ماں منیفا عداوت ہے اور یہ ہے وہ میں نے کہا کہ ہماری ماں منیفا کے ساتھ ذاتی نہیں ہے ان ان اختلاف شیخ القلو شیخل اراب خود غلط کہا دیا میرا ٹھیک کراتے <laughs> <رات دا laughs> کہا ہی نہیں ہے اچھا کوئی <laughs> نہیں یہ کل لوگ سن لیں گے سارا <laughs> اور دوسری بات یہ ہے کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ الفاظ کے آخر میں ہوتا ہے الفاظ کے شروع میں نہیں ہوتا <laughs> کسرا دینے کا اب آپ کو یہ بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ اعراب کہتے کسے ہیں اسی وجہ سے تو جناب نے یہ جہالت کا مظاہرہ فرمایا کوئی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں اعراب اوپر دیا جاتا ہے کہ نیچے دیا جاتا ہے کیا مراد ہے نہیں ہوں آپ وہ جو ہے نا وہ خلفان کو کے اوپر کیا مراد ہے یہ سمجھا دے یہ کون سی ناوی کتاب میں لکھا ہوا ہے نیچے ہوتا ہے نہیں کہا بھائی پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل نہیں کہا اور یہ عراب کی غلطی نہیں ہے آپ زیر زبر کی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے نا زبر کی غلطی کہہ سکتے ہیں اس کے سبقت لسانی بھی کہہ سکتے ہیں سبق لمبر چلے آپ اپنی ہوں آپ نے جو ہے نا وہ موضوع نئے نئے چھیڑ دی ہے نا تو ذرا پھر مجھے پتہ تو چلے آپ جی تھے آپ میں نے کہا کچھ کہہ رہے تھے یہ پوچھ رہا ہوں مراد ہے کچھ مجھے بھی بتائے جی جی دوبارہ نیچے ہونے سے کیا مراد ہے میں زیر سفر مراد لے رہا تھا جو سیدھی بات ہے کیا مراد ہے آپ کے نزدیک زیر اوپر لگائی جاتی نیچے لگائی جاتی آپ کل کہہ رہے تھے اس کو تو میں نے بتایا کو کہا پتہ نہیں ہے میں پھر کچھ کہہ دوں گا کس ہیں چلو مجھے آپ تھوڑا سا بتا دیں عراب میں کیا فرق ہے عراب اور تشکیل میں کیا فرق ہے عراب اور تشکیل الفاظ کی تشکیل کرنا اور اس اس میں احمد کے ساتھ ہیں تو ذرا تو ماشاء بڑے پہنچے ہوئے ہیں عربی کے اندر ان کے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ ذرا ان سے پوچھ لیں کہتے کسے کوئی نہیں وہ ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں نہیں ذرا بتا دیں آپ نے کہا اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے کو کو جوراب کہ کہ جی, کی, کی, کی غلطی سے بھی پتا نہیں ہے کہ عراب کی غلطی ہوتی کیا ہے عراب کسے کہتے عراب کی غلطی میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ وہ چلے زیر زبر سے میں نے مراد دیا تھا میں نے وضاحت بھی جو ہے نا وہ کہہ جی ہیں. جی بھائی بھا گفتگو کے لیے بتا دیں تاکہ تا جو کل کو پڑھنے والے لوگ ہیں نا تو हم. ان کو بھی پتا چل جائے گا کہتے نہیں میرا خیال ہے کہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں آپ نے نہیں کی ابھی میں نے ابھی آپ کو یہ وضاحت دے دیا کہ میں نے اسے زیر زبر مراد دی تھی بھائی میں نے تو آپ کی اس بات کو میں آپ کی اس بات کو تو مان چکا ہوں میں تو اس کے اوپر اصرار نہیں کر رہا پھر اب چلتے ہیں میرا ہے کیا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلو ہمارے ساتھیوں کی آسانی کے لیے ان کے معلومات کے لیے علم کے لیے بتا دیں کہ اراب کہتے کسے جب میرا میں نے اپنا جو ہے وہ دوری کر دیا شکال کیا میں اضافہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اب آپ لوگوں پر بھی غصہ کریں گے تو پھر چھوڑیں گے کس کو ایک تھوڑا سا میرے اوپر مہربانی کر دیں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے اوپر بھی مہربانی فرما دیں شفقت کر دیں آپ ہمارے سارے ساتھیوں کے اوپر شفقت کر دیں اور یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کی غلطی ہوتی کیا ہے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اگر آپ وہاں پہ بھی غصہ کریں گے تو بات ہوئی ہے کہ صرف ایک آپ ہی تو کھلوتے ہیں جو بات کرتے غصہ نہیں کرنا نہ کہنا ہے کسی کو کیا کسی کو کچھ نہیں کہنا نہیں پتا ہے کہ اصل میں بات ایک ہی تو آپ ہیں جو ہم سے بات کرتے باقی تو کوئی بھی نہیں کرتا چلے بے شک جو, आप جو आप بھی بات ہے بتا دیں اچھا ہماری غلطی غلطی ہو گئی اور آپ یہ غلطی سب کے بن گئی تو بھائی آپ میری غلطی بتائیں کہ میں نے اس کے اندر پہلے آپ اگر بیلفرز میں نے شیخ القل پڑھا ہے یہ جملہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں تو وہاں پہ بھی میری غلطی ہوتی تو کل ہی پڑھتا میں جہالت کی وجہ سے لفظ ہوتا تو میں پہلے بھی اس کو کل ہی پڑھتا کل نہ پڑتا اگر میں پہلے کل پڑھ رہا ہوں ابھی اگر اگر بال فرض ایسا کوئی جملہ بولا گیا ہے کل پڑا ہے تو آپ اس کو لازمی طور پر سبقت لسانی پہ معمول کریں گے پڑھ رہا تھا میں, تو تو سے سے? میں, میں نے کہا اگر آپ نے نہیں کہا تھا تو پھر پکڑ کیسے لیا آپ کو جس نے? تو پھر میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ میری غلطی ہے ٹھیک ہے اور شیخ الکل پڑھ رہا ہوں چلو غلطی تسلیم کر بھی اپنی غلطی بھائی آپ نے آپ آپ کو اعراب کا معلوم نہیں ہے کہ اعراب کہتے کسے ہیں جس وجہ سے آپ نے مجھے کہا یا آپ نے اعراب کی غلطی کی ہے چلو میں نے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی پلیز آپ ہمارے جتنے بھی کل کو سامین ہوں گے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہوں گے ان کی سہولت کے لیے اتنا بتا دیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں تو جو میں سوال کروں استفادہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھی بھی استفادہ کریں گے. کہ بھائی یہ جو آپ نے کہا عراب تو عراب کہتے کسے ہیں ہمارے ساتھیوں کی سہولت کے لیے بتا دیں اب آپ کو اس چیز کا معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے آپ پہلے مجھے یہ بتائیں نا مجھے تو معلوم ہے اس میں کوئی معلوم ہے نا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے اپنے دیگر ساتھیوں کو معلومات اگر آپ کا صرف ایک جملے سے یا دو جملوں سے اعراب کا معنی مفہوم بتانے سے فیس بک پہ جتنے ساتھی ہیں ان میں سے سو پچاس دو سو جتنے بھی ہیں ان کو معلومات ہو جائیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے Oho, اگر ان کو معلومات چاہیے تو وہ خود رابطہ کرے نا کہ وہ بات اس کہ کل کا آپ رکھے ٹائم اچھا بھائی جان میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنا حقیقی نام نہیں بتایا میرا نام ادارہ سب کچھ آپ نے پوچھ لیا اب امانداری کا تقاضیت یہ جی ہے کہ اپنا نام تعروف ادارہ وغیرہ سارا بتا دیں کہ آپ کون ہیں کیا ہیں کیا پڑا ہے کہاں سے پڑا ہے جو پڑا ہے وہ تو آپ نے اپنے چند جملوں میں بتا دیا ہے کہ کیا پڑا ہے کتنا پڑا ہے البتہ یہ کہاں سے پڑا ہے یہ تھوڑا بتا دیں اپنا نام بھی بتا دیں ٹھیک ہے جی میں نے جامعہ تربیہ ارشاد اللہ کسری صاحب نام تو سنے یہ ہوگا جامعہ تربیہ فیصلہ اور بھی واضح ہو جائے گا مکتبہ رحمانی نے ہم تو آپ کی رحیق المختوم بھی چھاپتے ہیں हम, हम تو تو اگر وہ سے میں نے تو پہلے یہ دیکھیں نا بعد میں کچھ کروں رہا آپ لے کے کہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پوچھا تھا کیا نام آپ نے بتایا وہ تو میں نے بتایا ہی نہیں ابھی میں نے صرف کہا شاہی صاحب کے پانچ جامع میں آپ کی آواز کا فیصلہ مطلب فیصلہ میں نے پنڈی میں طالب الرحمن شاہ صاحب جو ہیں شاہ صاحب کے نام سے وہ معروف ہیں نا جی وہ سکتا ہے طالب صاحب بھی نہیں پڑھ سکتے نا اچھا یہ تو اپنا بندہ جو ہے وہی بات کر دی نا آپ نے غلطی کی ہے تو میں اس کا دفاع نہیں کروں گا نہیں تو گمن صاحب نے دیکھ کے ایک آدھ مثال ہے لیکن آپ کے طالب صاحب کی تو ماشاء لائنیں لگی ہوئی ہیں مثالوں کی نہیں تو ایسی غلطیاں اللہ معاف کرے کہ کوئی عالم ایسی غلطی نہیں کر سکتا جب گمن کی پہ تو لائن کی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو لائیں کیوں نہیں لا رہے آپ لوگ لینے ہیں اگر گمن صاحب نے تو ضرور میدان میں لائیں کون سا روک رہا ہوں لائیں صاحب نے غلطی کی ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا میں کہوں گا کہ غلطی ہے ان کی نہیں اگر ایک ایک بندے کا قرآن پڑھنے میں غلطی ہو جاتی قرآن ایک ہے قرآن پڑھنے میں غلطی ہو جانا ٹھیک ہے ایک ہے کرنا وہ بھی قرآن میں پڑھتے ہوئے اور ایک عراب میں غلطی وہ قرآن میں اور اوپر سے قرآن میں دیکھ کر, قرآن میں, دیکھ کر قرآن میں غلطی اور وہراب کی جی بھائی جان میں آپ کو سناتا ہوں ابھی میں نا آپ کو آن لائن ادھر سے سنا دیتا ہوں تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو پتا چل جائے گا اچھا جی مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ ایسے کریں آپ مجھے گومن صاحب کی مثال دیں اور میں ایمانداری سے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ مثال لے کر میں گمن صاحب کے پاس جاؤں گا کہ بھائی آپ اپنا قرآن ٹھیک کرو آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا یہ آپ اس کے ایسے کہیں گے خدا کی قسم میں ایسے کہ آپ سب سے پہلے آپ ذرا طالب الرحمان صاحب کے پاس جائیں ان کو کہیں کہ بھائی آپ کو قرآن پڑھنا آتا آپ جو ہے نا وہ درست دینا چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو غلطی طالب الرحمان صاحب کی غلطی دینی ہے گمن کی طالب الرحمان صاحب کو جا کے یہ کہیں گے کیا کہیں گے؟ کہ بھئی آپ کو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا برائے مہربانی کٹھی ہیں جو آپ مجھے کہ کیا مطلب طالب الرحمان کے ساتھ جو آپ کی بات ہوگی اس کی ریکارڈ کریں گے قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ اپنی جو ہے ہم اس کی ان کو کیا کہیں گے کہ آپ کو میں بات بتاتا ہوں ایک ہوتی ہے متشابہات قرآن کی وجہ سے غلطی میں بیس کی وجہ سے نہیں میں کہا رہا ایک ہوتی ہے اعراب کی غلطی اعراب کی غلطی غلطی بہت بڑی فہنش قسم کی غلطی ہے جو ایک عالم سے اور وہ بھی قرآن دیکھ کر بہت مشکل ہے چلیں بات کو مقتی مکائیں باقی باتیں انشاءاللہ کل کر لیں گے آپ سے کل کا ٹائم رکھیں اور جو کچھ رکھنے وغیرہ وہ ہم رکھتے آپ کو بتا دیں گے نام نہیں بتایا اپنا نام بس جو ہے وہ اس طرح کافی ہے باقی جو آپ نے پتا کرنا تھا دیا کہاں سے نام رہنے تھے بیچ میں کیا کر رہے ہیں نہیں آپ کو جو آپ کو کام ہے وہ دے اللہ جانے ابن تاریخ آب نہیں ابن, ابن تاریخ تو نام نہیں ہے بھائی ابن تاریخ تو آپ اپنے باپ کی بات کر رہے <سؤال> ہیں کہ میں ان, کے ان کا جو بیٹا ہے اب تاریخ کتنے ہیں ادھر فیصلہ آداد میں جا کے ہر محلے میں جا کے پوچھنا شروع کر دوں کہ ابن تارق کون ہے ابن تارک کون ہے ٹھیک ہے اور جا کے میں آپ کے وہ جو آپ نے ادارے کا نام بتایا وہاں پہ جا کے پوچھوں ابن تارق کون ہے ابن تارق کون ہے تو وہ تو مجھے وہاں سے جوتے مار کے نکال دیں گے سینکڑوں ابن تارے آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے جوتے مارنے آپ کو کیا محبت ہوگی کہ میں اگر آپ فیصلہ باد میں ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا اور آپ سے وہاں پہ بالمشافہ بیٹھ کر گفتگو ہوگی اور ہمارے لیے مشکل نہیں ہے آپ جب ٹائم کہیں گے جس وقت کہیں گے کل کا مسئلہ یہ ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ بات کرنا ممکن نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل شام تک جو ہے نا وہ یہ بند رہیں گے رات بارہ بجے تک تو یہ میرے پاس ہے کا سلسلہ تو یہ بند ہو جائے گا موضوع بھی بتا دیں گے بتا دو تاکہ آپ بھی تیاری کر لیں بڑے اچھے سے سکون طریقے سے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایات دے ہمیں بھی دیں فیم اللہ السلام علیکم جو.